الحمدللہ الحمد للہ وقفہ سلام اللہ آباد بات چل رہی تھی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے بعد اب اسلام کیا ہوگا اسلام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والرسل جو ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ بندوں کے لیے لے کر کے آئے ہیں اس طریقے میں سے اسی طریقے نبی کی ہدایات اور تعلقات کے مطابق ان کی روشنی میں جو عبادت کی جائے گی وہی اسلام ہوگا اب اگر کسی نے یہ راستہ چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالی کیا نہ اسلام ہوگا نہ دین ہوگا نہ قابل قبول چنان اللہ حرب العالمین نے سورہ عال عمران آیت نمبر پچاسی میں بہت واضح طور پر اعلان کر دیا ایٹی فائیو آیت نمبر ایٹی کیا فرمایا وام یب غَيْرَ دینن فلح یوق يُقْبَلَ ہو وَهُوَ فِي من الخاصری ومئی یب تغی غیر السلام دینن فلاح یق جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کیا طبقہ طبقہ بولتے ہیں نا چاہتے ہو اسلام کو چھوڑ کر کے جس نے اور کوئی دین پسند کیا تو اللہ کے پر تعارا فرماتے فلن علن تاکیب فلن یو قبال من ہو اس سے قبول کیا ہی نہیں جائے گا اس کا دین اس کا دین اللہ تعالی کو ہی نہیں کرے گا وہ وفل آخرتی من الخاسین اور وہ آخرت میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا یہ آئے بہت بڑی نس ہے نس قطعی سر کہ محمد سلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو عبادت کی جائے گی وہی قابل عمل وہ اسلام ہوگا اگر نبی علیہ اللہ شام کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راہ اس نے عبادت کی اختیار کیا تو وہ اسلام نہیں ہوگا فلاں والامن ہو وہ قبول کیا ہی نہیں جائے گا اور آقت میں سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے جیسے کہ مصد احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے علامہ شاکر جو علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ جو کہا جاتا ہے دور آخر کے سب سے بڑے محدث دنیا کے گزری ہی ہوئے ہیں اس حدیث کو صحیح کرا دیتے ہیں حدیث کرا راوی ہیں ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ ہو بس ایک مسئلہ مثال دیتے بتا دیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اسلام وہی ہے جو نبی علیہ السلاطلام نے بندوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کا طریقہ سکھلایا ہے وہی اسلام ہے اور وہی اللہ تعالی قبول کرے گا اور جس نے اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کیا نبی علیہ السلاط اسلام کے طور طریقے کو چھوڑنے کا مطلب یہ کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا غیر اسلامی طریقے کی عبادت کی فلا یقبلہ میں ہو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا حدیث ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے جتنے اعمال کرتے ہیں سب قیامت کے دن ایک ایک کر کے یقہ بات دیگر اللہ تعالی کے سامنے اعمال آئیں گے فتح جی اسلام سب سے پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز آئی اور نماز آنے کے بعد یارب بھی انا کا انف سرا اللہ میں اس بندے کی نماز ہوں جو ساری زندگی بھر پڑھتا رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا الہ نماز کو کہیں گے ان نقلا تم بہت اچھی عمل ہو نماز بہت اچھا عمل ہے لیکن ذرا انتظار کرو اللہ اس کو رکھ دے فیا عام روزہ آیا اور یا ربی اب بھی اے اللہ میں بندے کا رودا ہوں جو آپ نے رودا فرض کرا دیا تو رودا ہوں میں بندے کا دن بھر اس کو بھوکھا پیاسا رکھا الحال آدمی نے فرمایا کہ ان نقلانا خیر تم بہت بہترین عمل و انتظار کرو فتح جی اس کا بندے کی صدقے صدقات اور خیرات آئے زکوٰۃ نفلی فرضی صدقات اور خیرات آئے اور کہتے ہیں یا بھی آنا سادہ میں اس بندے کی زکوٰۃ اس کے صدقات اور خیرات ہوں اللہ فرمائیں گے ان ال عالآخیر تم بہترین عمل ہو محبوب عمل انتظار کرو اس طرح سے سارے اعمال آتے ہیں اور اللہ تعالی کسی اعمال کو رد نہیں کرتے سب کو کہتے انتظار کرو یہاں تک کہ فیاض الاسلام آخر میں اسلام آیا اسلام یہ اور آنے کے بعد کہ کہتا یا اور ربی انل اسلام و انت سلام اس نے بالکل بدل دیا یا اور اب بھی انل اسلام و انت سلام اے اللہ میرا نام اسلام ہے اور آپ کا نام کیا ہے سلام ہے یا رب بھی انل اسلام و انت سلام اللہ میں اسلام ہوں اور آپ سلام ہے اللہ تعالیٰ کیا سما حسن میں سے سلام الم میر محم ال محم سلام عبد السلام نام رکھا جاتا ہے اللہ اسلام و انت ساری عبادت سارے اعمال آئے ہیں اللہ نے سب کو انتظار میں رکھا اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اسلام آیا اور کہتا یار اب بھی انل اسلام و انت میں اللہ اسلام و رب سلام ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ بے کا الم آخ و بےکابتی بے کا, بے کا الم آخ و بہت اچھا ہو کہ تم سے پہلے یہ تمہارے امال اس کے بندے کے اعمال آئے ہوئے ہیں آؤ ان کو وہاں رکھ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بیکا الم آ خود وبئی کا ہوتی آج ہم تمہارا حساب لیتے ہیں اور تیرے ہی ذریعے ان کو پکڑیں گے اور تیرے ہی ذریعے ان کو آزاد کریں گے کیا مطلب آؤ ہم تمہارا پہلا جائزہ لیتے ہیں اگر تم اسلام ہو اللہ گر, کتنی عبرتناک ناک آیت اور کتنی حیرتناک ناک حدیث وہ غیر اسلام دین فروغ بنا بنو اللہ رسول اور وضاحت کر رہے ہیں سارے اعمال ہیں آؤ آج تمہارا حساب لیں گے تم کون سے اسلام ہو تم کون سے اسلام آو, حساب لیتے ہیں بکا لی بکا ہوتی آؤ پہلے تمہارا حساب کے لیتے اگر تم درست ہو تو بیکاروتی ان کو قبول کر کے ہم اس بندے کو جنت دیں گے بیکالیوم آ خود وہ بیکاروتی آؤ تمہارا حساب کر لیتے ہیں اگر تم درست ہو وہی بالکل واقعی اسلام ہو اس نے روب نماز ہر زکات ہمارے بھیجے ہوئے نبی سلم کے طور طریقے پر کیا ہے اسلام ہے تو قبول کریں گے اس کو جنت دیں گے عجو ثواب دیں گے اور اگر نہیں ہے تو اس کو ہم گرفتار کریں گے سارے عبادات عائدہ کر دیں گے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الحمد آئے تلاوت کی سورت سور الر علیمران کیوں تک غیر اسلام دین فلاں یوک ولا من ہو وہ وفیلاخرت مین الاشرین ہو گئی بات بات ہو گئی نا یہ آپ سمجھ جائیں کہ کی اسلام کیا ہے اسی لیے اس آیت اور اس حدیث کے بعد رب العالمین کی دوسرے فرامین جو دوسری صورتوں کے اندر وہ بھی ذرا سن لیں کہ کوئی عمل انسان کا قابل قبول نہیں ہے بغیر اسلام کی اور اسلام کا طریقہ ہم نے کیا بتایا نبی جو اللہ تعالیٰ کے عبادت اور اعتعاد کا طریقہ لے کر کے آتے ہیں اسی طریقے کی روشنی اور اس کے متمافک جو عمل ہوگا عبادت اعتعمت ہوگی وہی اسلام ہوگا ورنہ سب بے گا. قرآن پاک سورت القحف ہر جمعے کو تلاوت کرتے ہیں بہت سارے مسلمان بھائی ہم سب کو بھی توفیقر سے فرمائے آخری آیات پوری پورے سورت القحف کا میں اصحاب کہا کا باغ والوں کا سمجھیے نا موسا اور خدر ڈہم سراب شام کا ذل کرنین کا سارا واقعہ بیان کرنے کے فرما، بعد فرمایا اللہ دینا دنیا یو سرونا اللہ اکبر. اس کو بھی سننے کے بعد آدمی اپنی اصلاح نہ کرے نہیں نہیں ہم جیسے کریں کرنے, کرنے دے کو سنا اے نبی ان لوگوں سے کہیے میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے نقص سب سے زیادہ امال کے اعتبار سے کون خسارے میں ہوگا بل اکثرین آمال سب سے زیادہ عمل کرنے کے باوجود پہاڑوں کے برابر عمل رکھا ہوا ہے اس کے باوجود و خسارے میں سب سے زیادہ نقصان و خسارے میں بتاؤں کون ہے لانس اللہ عنہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل تو بہت کرتے تھے اور بہت خوش تھے کہ نہ مجھے حسین سنا بہت اچھے عمل کر رہے ہیں عمل کرنے والے بہت خوش تھے کہ میں نے بڑے اچھے اچھے امال کیے ہیں لیکن سب سے زیادہ حص کے میدان میں نقصان و خسارہ وہ اٹھانے والا ہوگا اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہوگا عمل کیا لیکن عمل کرنے کے باوجود کیا ہوا وہ خسارے نے اب وہ کون ہے اللہ کون ہے کسی نے کہا یہودی ہیں کسی نے کہا عیسائی ہیں بھائی یہودی بھی عمل کر رہے ہیں نا یہودی سر کبھی نماز بھی نہیں پڑ رہا اتنا پکا ہوتا ہے نمازیں یہودی میں دو بھی بہار بھی معلوم ایک ہے مذہبی ایک سیاسی ہو تو اپنا کماتے رہیں لیکن ان کے مذہبی لوگ جو ہیں نہ داڑھی نکلتی ہے نہ ٹوپی سر سے اترتی ہے اور نہ یہ جب باقا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اگر کبھی اچانک تو مانو پڑ کے علاقے کا سب سے بڑا منوپڑ کے مولانا جا رہے ہیں کیا پوچھنا بہت اچھا وہ ہم یہاں سب نہ سین نہ سورا سمجھ بھی نہیں کہ میں بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں یہ سب کچھ تو کر رہے ہیں وہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ نقصان و خسارے والا یہ ہوگا بعض لوگوں نے کہا عیسائی کون ہیں عیسائی عیسائی دنیا کے اندر دیکھو کیا کیا نہیں کر رہے ہیں اور ہرے کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا, اچھا. بعض لوگوں نے کہا خوارج ہیں بعض لوگوں نے کہا کہلے بدات ہیں لیکن امام ابن کثیر رحمت اللہ اور بہت سارے علماء محققین کہتے ہیں اللہ نے عام بات یہ کسی خاص فرقے کے لیے نہیں جس کا عمل بھی اسلام کے مطابق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا اس کا عمل اللہ تعالیٰ بربا بر اس کے مطالق آج نہ دیکھے کل ہلو نبی اکم بل بتاؤں آپ کو عمل کرنے کے باوجود سب سے زیادہ نقصان اور خسانے میں کون ہوگا یہ لوگ ہیں جو بہت کر رہے تھے اور بہت خوش بھی تھے اور بہت بھروسہ کر رکھا تھا میں نے بہت اچھے اچھے امال کیے ہیں لیکن اللہ نے سارے امال کو برباد کر دیا کیوں عمل تو کیا تھا لیکن اسلامی طریقے پر اللہ کے نبی نے جو عبادت کا طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے ہٹ کر کے کیا تھا اسلام تھا ہی نہیں ان کے پاس اس لیے ان کے سارے اعمال کیا ہو گئے عبادت کی لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہیں اس لیے ان کے سارے اعمال راد اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ نے وشاط رمایا اللہ وہ کسور الفرقان وقدیم نا اراما امل امن عمل فضالنا ہوا امن پورا وقاد الاام امل اومن عمل جتنا وہ دنیا میں دین کے نام پر اچھے عمل کے سمجھ کے کی کیے تھے حش کے میدان ان کے سارے اعمال کو دکھا دیں گے جب دیکھ کے خوش ہو جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں سب کو ذرات بنا کر سورت نور کے اندر الحرب حرب ان کی عجیب سے مثال دی کیا ہے مثالی ہے ان کی مثال کسی نے راکھ جلائی رکھا ہوا ہے ہوا آئے ساری راکھ اڑا دے یا چلے جا رہے تھے عمل بہت کیا ہوا ہے بہت خوش ہیں اس کی مثال ایسے چلے جانے سے چہرہ میں رمل ریت نظر آئی یا آج کا روڈ نظر آتا ہے دور سے دھوپ میں چمکتا رہتا ہے پانی ختم ہو گیا ہے پیاس لگی ہے پانی کہیں مل نہیں رہا ہے اس سراب کو یا روڈ کو دور سے کیا دیکھا دھوپ میں پانی خوب ریس لگائی گاڑی اسی کے بجائے ایک سو اسی پہ لے کے بھگے ہیں تاکہ جلدی پہنچ جائے پانی مل جائے وہاں پہنچے تو پانی نہیں وہ روڈ تھا جس کو انہوں نے کیا سمجھا تھا پانی سمجھا تھا. اور اللہ وہاں پکڑ کے پورا حساب لے لیا ایسے ہی یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ نیکی ہے ہی نہیں ہے کیوں انہوں نے اسلام نبی علیہ السلاسلام کے رائے بھی طریقے اسلامی طریقے پر انہوں نے عبادت کی ہی نہیں ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہر جمعے کو پہلی رکعت دوسری رکعت میں سنتے ہیں آ ملا عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے عاملت تو نہ عمل کرتے کرتے تھک چکے ہیں لیکن تسلانہ ہامیہ عمل تو اتنا کیا کہ تھک چکے جاتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی کہاں گئے وہ جہنم کے آگ میں گئے اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ ہو عنہ ہو اہل علم اور مفسرین نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو کافرہ لے کر کے بڑا سا مجاہدین کا گزر رہے تھے ایک جگہ رات ہو گئی شام ہو گئی وہاں پڑاؤ ڈال دیا رک گئے لوگ کھائے پکائے نماز پڑھے لیٹ کر سونے لگے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات میں گشت کر رہے تھے ساری رات جگ کر کے وہ گشت کرے تلوار لے کر کے پورے مجاہدین ایک دن گھومتے تھے جب پہلی مرتبہ گئے گشت کرتے ہوئے تو دیکھا کہ ایک جگہ چراغ جل رہا ہے یہ عبادت خانہ ہے دیوار گیری ہوئی ہے اور اندر چراغ جل رہا ہے عمر فاروق عدی اللہ تعالہ نے دیکھا تو ایک عیسائی عبادت گزار کھڑے ہو کر کے رس سے رو رہا ہے عبادت کر رہا ہے عمر فاروق نے اطمینان کر لیا کوئی خطرے کی جگہ نہیں ہے وہ عبادت کرنے دو رات بھر جتنی مرتبہ گشت کرتے ہوئے وہاں جاتے دیکھتے نہ بیٹھتا ہے نہ لیٹتا ہے نہ آرام کرتا ہے نہ عبادت چھوڑتا ہے ایک ہی جگہ پتہ نہیں کب سے کھڑے ہو کے عبادت کر رہا تھا رات کے آخری حصے میں عمر فاروق دیکھے تو رو پڑے رونے لگے اتنا روئے کہ سب اٹھ گئے جو. ہمارے امیر کو کیا ہو گیا خلیفہ کو کیا ہو گیا اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اسلام ہم لوگوں کو اللہ نے دیا اسلام کی برکت سے عشاء کی نماز پڑھے کھائے پی سو گئے اور فجر کی نماز با جماعت ارادہ ہے اللہ نے تم سو بھی رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اجر و ثواب دے رہا ہے لیکن اس کو دیکھو مسکین کو پتا نہیں کب سے کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے کیسے کیسے عبادت کر رہا ہے نہ تھکتا ہے نہ آرام کرتا ہے اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہاں جائے گا اسلام نہیں اس لیے کہاں جائے گا وہ جہاں میں ہام ل نہ سلا نارن ہاں اللہ تعالیٰ من کے تو فرمائے اور اپنے نبی کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق نصیف جو اصل میں اسلام ہے